بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد يا ايها الناس كلوا ما في الارض حلالا طيبا صدق الله مولانا العظیم وصدق کا رسول نبی الکریم الرف الرحیم اللّہ من قلوبنا نابل قرآن وزین اخلاق نابل قرآن واد خلجن طب القرآن ونجنار بل قرآن قر اللہ تعالیٰ و تبار شان حبیب ہی مخبر عام انََََََََََََََََََََت یلینا و تسلیمل رسول ال علی و اصحابق راحت اللہ شکیم تمام حمد و ثناعۃ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک کے شاشحات بھی اللہ جلار کی حمد و ثناء حضور نبی اکرم شفیع ام رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب عماں فخر عرب و عجم والی کون مکان مکاں سیاح یا مکاں سید ان سجا سرور لالہ رخاں نی تابا سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہن حسینہ قطمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل آئس تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتحا رازدار ما اوہا شاہد مات علم بم نشر معصوم آمنہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ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 اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا انسان کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے عقل و شرب کی شدید حاجت ہے اور یہ برو زندہ نہیں رہ سکتا تو اسلام نے رزق کی تلاش کی ترغیب انسان کو دی ہے لیکن ساتھ یہ شرط لگائی کہ اللہ کو ناراض کر کے اس کے حکموں کو توڑ کے کسی شخص پر ظلم اور جبر کر کے تم رزق نہیں کماؤ گے بلکہ تمہارے مقدر کا لکھا ہوا تمہیں ملے گا لہذا تلاش میں حسن پیدا کرو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی اب جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا اگر ہم اپنے مالک کو ناراض کر دیتے کے حرام کما کے تو پھر بھی ہمیں وہی ملا جو مقدر کا مقدر سے زائد پھر بھی نہیں ملا اور اگر ہم اپنے رب کی رضا جوئی کو مقصود زندگی سمجھتے اور جو سائی کا حکم تھا وہ ہم کرتے تو پھر بھی ہمیں وہی ملتا جو ہمارے مقدر کا تھا جتنا لکھا ہے اس سے زائد یا کم نہیں ملتا اور جب لکھا ہے اس سے پہلے نہیں ملتا اب انسان کے اختیار میں یہ بات دی گئی ہے کہ وہ اپنے مقدر کو بذریۂۂ حلال حاصل کرتا ہے یا بزر حرام حاصل کرتا ہے جس طرح محافل کے اختتام پر لنگر وغیرہ بانٹتے ہیں میں ایک سادی سی مثال دے رہا ہوں تو اگر کوئی چینا جھپٹی کر کے وہ لے لیتا ہے تو پھر بھی اس تک مل گیا اور اگر کوئی ایک جگہ بیٹھا رہا منتظر رہا کہ میں نے اخلاقی حدوں کو پامال نہیں کرنا تو بانٹنے والے نے اس کی جھولی میں جا کے وہ ڈبہ رکھ دیا جس میں کھانا تھا تو دونوں کو کھانا مل گیا جس نے جھپٹ کر چھین کر لیا اس کو بھی مل گیا اور جو وقار سے اپنی مستن پر بیٹھا رہا اور اس کو بھی پہنچ گیا دونوں کو مل گیا لیکن ایک کا طریقہ اچھا نہیں اور ایک کے طریقے میں حسن ہے محفل جو کروا ہیں انہوں نے سب کو دینے کے لیے وہ ڈبے تیار کیے تھے چین جپٹ کے لے گا اسے بھی ملیں گے جو ویسے بیٹھا رہے گا اس کو بھی ملیں گے اب آدمی کی اپنی کیفیت ہے اگر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے جلد باز ہو جاتا ہے اونچا انداز اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے مقدر کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدریں پامال کر دیتے اسی طرح انسان کے مقدر کا جو بخش تیار ہو گیا ہوا ہے اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے شکم مادر میں جب بچہ تھا ایک سو بیس دن کا تو فرشتے نے اس کا رزق بھی لکھ دیا ہے اس کی عمر بھی لکھ دی ہے تو وہ لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر کا اب اس کو ہم بذریعۂ حرام حاصل کرتے ہیں کسی کا خون نچوڑ کے حاصل کرتے ہیں کسی کو دکھ دے کے حاصل کرتے ہیں یا کہ حسن کا حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہمیں ترغیب شریعت نے یہ دی حکم یہ دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ یا کلو مما طیبا کہ حلال اور طیب رزق جو ہے وہ کھاؤ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شال فرمایا طلب الحلال واجب واجبل علا کل مسلم حلال رزق کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے دیتا سب کو اللہ ہے جانوروں کو بھی اللہ دیتا ہے لیکن ان کے گھونسلوں میں نہیں ڈالتا جانوروں کو بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہمارا رزق بھی مقدر ہے لیکن اوپر سے آسمان سے ہمارے گھروں میں نہیں پھینکا جاتا ہمیں بھی تلاش کا حکم ہے طلب رزق حلال یہ اسلام کی ترغیب ہے تو ہم اپنے مقدر کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلیں لیکن مالک کی ناراضگی سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں حضور نبی شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طب لا یکبہ بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا اور پھر حضور نے تذکرہ کیا شخص کا جو لمبا اور طویل سفر کر کے آیا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ لمبے لبے یہ مدو یا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگتا اور کیا کہتا ہے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب و مت ام ہوں حرامن و مشرب ہوں ہرامن و مل بس حرام ف انا یوس تجاب و لالک فمایا اس نے جو کھایا وہ حرام ہے جو اس نے پیا وہ حرام ہے اور اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام سے اس کا لباس جو ہے وہ حرام ہے فرمایا حضور نے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو اگر رزق حرام ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ بات ذہن نشین رکھیں ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کس طرح مستجاب دعویٰ بن جاؤں یعنی میری ساری دعائیں میرا رب قبول فرمایا کرے یزرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں تو حضور نے ارشاد فراہ یا سعد اتب متآمہ کا تکن مستجابساد اپنے رزق کو پاک کر لے اللہ تعلی دعائیں کبھی رد نہیں فرمایا کرے تو جس کا رزق پاک ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں علماء نے دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے کہ دعا صورت میں قبول ہوتی ہے لیکن جس کا رزق پاک نہ ہو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور دوسرا مسلمانوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا جب لوگ دعائیں مانگتے اجتماعی اللہ تمام کائنات کے لوگوں کو صحت دے دے ان کی معاشی پریشانیاں دور کر دے دعائیں ہو رہی ہوتی تو جو شخص حرام کماتا ہے نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ کسی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی تو حضور فرمایا کہ لکمہ پاک کر لے تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا اللہ اکبر فرمایا وزی نفس و محمد بے مجھے قسم ہے اس رب کی کہ محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے حضور نے اح شاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حرام کا لکما اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے چالیس دن تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول کو نہیں فرماتا اور فرمایا وہ گوشت جو حرام کی غذا سے پلا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے فرماتے ہیں کہ منشترا صوبن بے اشارات وفی ہے درہم من ہر من لم یک بل اللہ صلاۃ مادم علیہ جس نے دس درہم کا لباس خریدا اس کے اندر ایک درم حرام کا تھا نو درم پیور حلال تھے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی سم اد خلا اس با فی او اور پھر ابن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات حضور سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں اگر یہ بات میں نے حضور سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں میرے کانوں کی شنوائی چھن جائے اگر میں نے یہ حضور سے نگ ہو یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دستراہم کا کوئی کپڑا خریدتا ہے ایک درہم بھی اس میں حرام کا ہے تو اس کی نماز کو بھول نہیں ہوتی ہے قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگوں کو مال سے غرض ہوگی اس سے غرض نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے ہے یا یہ حرام سے ہے اور آپ دیکھ لیں جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں ہر بندے کی خواہش ہے کہ دولت اکٹھی کر لو اس کے ذرائع کیا ہیں اس سے کسی کو غرض نہیں ہے قرب قیامت کا فتنہ ہے کہ لوگ حلال کا اہتمام نہیں کریں گے جبکہ صدر اسلام میں اور بعد میں آنے والے ادوار میں لوگوں نے اپنے لقمے کی حلت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا بلکہ بعض قات شک کی وجہ سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے کو معمولی سا شک پیدا ہو جاتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تو آج حرام قوم میں رچ گیا ہے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی اور بہت جلد چلے جاتے ہیں ایک دن فرمایا ابو دردا کاہے کی جلدی ہوتی ہے لوگ تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں صحابہ اشراق بھی پڑھ کے جاتے تھے لیکن تم بڑی جلدی چلے جاتے ہو کی بندہ نواز میرے ہمسایوں کے گھر میں ایک کھجور کا اونچا درخت ہے جس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے اور آپ جانتے ہیں آج کل سہری کے وقت مدینے کو ٹھنڈی ہوائیں سلامی دینے آتی ہیں تو جب ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں جھڑ جاتی ہیں پکی ہوئی کھجوریں جھڑ کر میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ کھجورے اٹھا کے ہم سائے کے بیڑے میں پھینک دیں اس کے آنگن میں پھینک دوں کہیں میرا بچہ کوئی کھجور نہ لے لے اور اس کے پیٹ میں حرام کا نہ چلا جائے یہ تھا مزاج صحابہ کا اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھے ہم تو بچے کو شاباش دیتے ہیں بڑا یار تیز نکلا ہے تین گنے کھینچ لائے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کیا ہے آج اگر اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو کل ہو کے ڈاکو نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کنکیا اڑاتے ہیں یہ پتنگ وغیرہ تو جب یہ ڈور کٹ جاتی ہے تو لوگ دوڑتے ہیں اس کے پیچھے اور ڈور بھی لوٹتے ہیں اور وہ پتنگ بھی لوٹتے ہیں تو اس کے بارے میں حکم شری کیا ہے آپ فرمانے لگے کہ یہ مال لکتا ہے لازم ہے اگر کسی شخص نے کوئی پتنگ یا ڈور لوٹ لی تو اس کے مالوں کو تلاش کرے اور چھ مہینے تک اس کا اعلان کرے اگر مالک نہ ملے تو پھر اس کو خیرات کرے خود استعمال پھر بھی نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے خود استعمال کر لیا اس کو اس کا لباس بنایا اس کا تار تھا یا اس کا پوت تھا دونوں میں سے کوئی ایک تھا تو فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ ہمارے معاشرے میں بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے ہم بچے کو تھپکی دیتے ہیں یار یہ بڑا ہی بات ہے کتنے ڈور لوٹی اس نے کتنی پتنگیں لے آیا شام تک جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے مزاج کے اندر بدی پیدا کرتی جب بھی برائی شروع ہوتی ہے تو وہ تھوڑے انداز سے شروع ہوتی ہے اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو لکم حرام سے بچانا چاہیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو بچے تھے کھجوریں پڑی تھیں آئیں ایک کھجور لی اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا آقا کریم علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور انگلی ڈال کر ان کے حلق سے کھجور کو نکال کر باہر پھینکا اور کخن کخن کہا اسے پھینک دو پھینک دو اور فما کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی حفاظت کی جب ان کے لکمے کی حفاظت یوں کی تو پھر اسی حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا تو جب لکمے کی حفاظت وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ پانی کے کنارے جا رہے تھے ابو سالے جنگی دوست تو ایک سیب پانی کے بہاؤ پہ دیکھا بھوک لگی تھی کتنے سے کچھ نہیں کھایا تھا سیب کھا لیا پھر خیال آیا یہ تو میری ملک ہی نہیں تھا دوڑ پڑے جسے پانی آ رہا تھا بڑی دور جا کے باغ آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی اس نہر میں. سمجھ گئے کہ اسی باغ سے ٹوٹا مالک کو جا کے ملے کہنے لگے کہ میرے گمان کے مطابق تمہارے باغ کا ایک سیب ٹوٹا ہے پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا بھوک بڑی شدید تھی میں نے کھا لیا پھر خیال آیا میں بھاگا بھاگا آیا ہوں آپ مجھ سے اس کے پیسے لے لیں یا معاف کر دیں یا کوئی آپ مجھے بتائیں کہ میرا گنا معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس نے سوچا کہ ایک سیب کھا لیا اور یہ اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے یہ تو کوئی جوہر ہے باغ کا مالک بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا نام تھا عبداللہ اللہ اس نے کہا اتنے بڑے گنا کرنے اور اتنی جلدی معافی ہو جائیں تو یہ آپ دیدھا ہوگئے مجھے معاف کر دو مجھے بتاؤ میں کیا جو ہے وہ اس کے بدلے میں دے سکتا ہوں اس نے کہا بارہ سال میرے باغ کو پانی لگانا ہے. ایک سیب کے کھانے پر بارہ سال کا سزا ہے اس کے بعد ایک شرط اور ہے پھر تمہیں معافی ہو جائے گی یہ نہیں کہا کہ ایک سیب بارہ سال میں سیب لا کے دے دیتا ہوں کہا اچھا پھر معاف کر دو گے کہ کہاں پھر کر دوں گا بارہ سال سیب کے باغ کو پانی دیتے رہے اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے رہے بارہ سال جب بیتنے کے قریب تھے تو عبداللہ سومی کے کچھ مہمان آئے انہوں نے کہا ابو سالے جاؤ سیب توڑ کے لاؤ ابو سالے گئے سیب توڑے جب عبداللہ سومی نے سیب دیکھے تو وہ کچے تھے کہنے لگے ابو سالے بارہ سال ہو گئے تمہیں سیب کے باغ میں کام کرتے ہوئے تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں سیب کچے کیا ہوتے ہیں پکے کیا ہوتے ہیں کہا میں ایک خطا کی سزا بھگت رہا ہوں تو میں نے اس دن سے آج تک نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے میں <تصفح> نے احتیاط کی ہے کہ میں تو پہلی لفزش پر جو ہے وہ یہ سزا بھگت رہا ہوں تو میں نے کبھی سیب کو دیکھا بھی نہیں کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی کانوں سے سن نہیں سکتی زبان سے بول نہیں سکتی اور ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی اس کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا اگر قبول ہے تو پھر تمہارا یہ جرم معاف ہو جائے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے جوان تھے ان فوان شباب تھا آرزو کے مچلنے کا دور تھا کہا میرا بس گنا معاف ہو جائے عبداللہ سوامی گھر لے آئے بیٹی سے نکار کر دیا اور شام کو کہا جاؤ اپنی زوجہ کے اجلے اور روسی میں گئے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خاتون بنی ہوئی بیٹھی ہے. تو فور بھاگ آئے عبداللہ اللہ سوامی کھڑے تھے تو اتنی سزا تو اب کہیں پھر نہ غلطی لگ جائے آپ نے جو بتایا تھا یہ وہ تو نہیں ہے یہ تو صحیح الاز ہے کہا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے وہ جو کانوں سے بہری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کی آواز آج تک نہیں سنی جو وہ منہ سے بول نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گونگی ہے اس کا مطلب ہے کبھی اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا اور اگر وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چار دیواری سے باہر نہیں نکلی ہے تو یہ ہے اس کا مطلب اور یہ ہے اس کا مفہوم تو پھر حضرت ابو سال جنگی دوست اور اس خاتون کے نکاح کے بعد ایک بیٹا جنم لیتا ہے جس بیٹے کو دنیا غو سے اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتی تو جب لکما پاک ہوگا تو پھر نتائج ایسے برآمد ہوں گے اگر لکما پاک نہیں ہوگا نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حفاظت کریں تھوڑا کھا لیں لیکن ہو حلال کا حرام کا کہیں شامل نہ ہو جائے اندر بھی لٹ جائے گا انسان کے چہرے کا نور بھی باقی نہیں رہے گا اور آخرت کے اندر وہ بدن جو حرام کے لکمے سے پرورش پاتا ہے اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اللہ اکبر بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو اس باب کے اندر بہت زیادہ احتیاطیں کی ہیں آؤ تمہیں تمہارے احمد رضا کی چوکھٹ پہ لے چلو آج دنیا ان کے نام کے قصیدے یوں ہی نہیں پڑتی آج ہر مسجد میں جمعے کے بعد ان کا سلام یوں ہی نہیں پڑھا جاتا ان کی قبولیت ہے بارگاہ رسالت مات میں اور ان کی زندگی ہزم و احتیاط سے گزرتی رہی اعلی حضرت ایک دعوت پہ تشریف لے گئے تو انواق سام کے کھانے انہوں نے رکھے ہوئے تھے آپ نے شوربہ لیا تو وہ بڑا لذیذ محسوس ہوا جی میں آیا کہ میں اس کو تھوڑا سا پی لوں طبیعت کا میلان بھی سہمت تھا آپ نے میزبان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ شوربہ پی لوں اگر تم اجازت دو تو میں یہ تھوڑا سا پی لوں اس نے کہا حضور ہے آپ کے لیے تو سب کچھ ہے تو آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں فرمانے لے نہیں جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرف میں مشروب نہیں معقول ہے یعنی پیا نہیں جاتا کھایا جاتا اور بطور سالن استعمال ہوتا ہے بطور مشروب استعمال نہیں ہوتا تو جب میں اس عرف سے ہٹوں گا تو پھر مجھے ضرورت ہے کہ میز بان سے اس کی اجازت لوں کیونکہ اگر کوئی ہر شخص جو ہے وہ پینا شروع کر دے تم نے پینے کے لیے تو نہیں بنایا تم نے تو کھانے کے لیے بنایا تو پھر کم پڑ جائے گا تو اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں لیتا ہوں یہ تھی احتیاطیں ہمارے بزرگوں کی یہ شادی بیار کے موقع پہ وہ چٹنی یا وہ تو وہ بطور مشروب تو نہیں رکھتے کچھ لوگ گلاسوں میں ڈال کر پینا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت مجھے اعلیٰ بڑے یاد آتے ہیں کہ اس کا عرف کھانے کا ہے پینے کا نہیں تو جس چیز کا عرف کھانے کا ہو اس کو کھایا جائے اور جس کا عرف پینے کا ہو اس کو پیا جائے تو اللہ حضرت نے اتنی بھی احتیاط فرمائی فرمایا کہ اس کا عرف جو ہے وہ کھانے کا ہے پینے کا نہیں جب میں عرف سے ہٹوں گا تو مجھے الگ سے اجازت دینا پڑے گی یہ احتیاط تھی ہمارے بزرگوں کی رزق کے بارے میں اللہ اکبر دعا کریں اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق اور حرام کے ایک لکمے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں ہمیں رزق حلال کی ترغیب کے شاد فرمائی وہاں زبان کو سچ اور صداقت کا علم بردار رکھنے کی ترغیب دی کہ تمہاری زبان سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسد کو یون جی والد نجات دیتا اور کذب بندے کو ہلاک کر دیتا ہے یہ زبان کی آفت ہے کہ زبان کے اوپر جھوٹ آ جائے ایک روایت میں سے آبا نے حضور سے پوچھا کہ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے فما نہیں مسلمان بخیل نہیں ہوتا وہ سخی ہوتا ہے لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے اس طرح پوچھا کہ مسلمان بہادر ہوتا ہے فرمایا ہاں بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے عرض کی حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا میں امام غزالی کے حوالے سے پڑھ رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بعد میں نیکی کرتا ہے تو وہ جو گناہ کی کالک ہے وہ مٹ جاتی ہے جو لگی ہوتی ہے دل کے اوپر وہ مٹ جاتی ہے لیکن جھوٹ کی جو ہے ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ باقی رہتا تو جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کا اندر مر جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں رہتا شریعت اسلامیہ کے اندر جھوٹ کی سخت مذمت کی گئی ہے اور سچ کی ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہ نکلے بلکہ ارشاد فرمایا گیا اسد کو تمانیتن وزب ریبہ سچ تمانیت ہے سکون ہے اور جو جھوٹ ہے وہ ریب ہے وہ تشکیق ہے انسان کو جھوٹ بول کر سکون نہیں ملتا بچ بھی جائے جھوٹ بول کر سکون نہیں ہوتا اور سچ بول کر پھس بھی جائے پھر بھی سکون ملتا اس کو اگر کوئی غلطی ہوگی کوتا ہی ہوگی کسی تو صاف کہہ دیا ہاں مجھ سے ہوگی سچ کہہ دیا تو اس سے طبیعت میں تسکین ہوگی اس کی سزا بھی تمہیں مل سکتی ہے لیکن طبیعت سکون ہوگی من مطمئن ہوگا اندر اگر اطمینان ہو گیا تو اور کیا چاہیے اور اگر جھوٹ بول کر آپ سودا بیچ بھی لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر اگر آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے کسی معاملے کو بظاہر نکھار بھی لیتے ہیں کسی سے کوئی فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ پریشانی رہے گی تو اسد کو ریبہ اور ایک حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاست و نفر نے تعلی یوم القیام ونہ فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا وہ تین شخص کون ہیں المنان بیاتی یا تن ول فکو سل آت ہو ایک وہ شخص کہ جو دے کر جتلاتا ہے کسی کو کچھ دے دیا اور اس کے بعد جتلایا کہ میں نے تجھ کو یہ دیا تھا اور دوسرا وہ شخص جس نے خرچ کیا لیکن اس مال سے خرچ کیا جو جھوٹی قسمیں میں اٹھا کر کمایا تھا جھوٹی قسمیں اٹھا کر کمانے والے مال سے خرچ کیا اور تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند یا شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا اور حضور نے فرمایا کہ جو جتنی جگہ انسان کا لباس ڈھانپے گا ٹخنوں کے نیچے اتنی جگہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی تو اپنے کو اپنی شلوار وغیرہ کو جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا بلکہ روح کبھی اتنی اونچی کر لیتے تھے کہ پنڈلیوں کی سفیدی اس کی چمک سے آبا کو نظر آیا کرتی تھی اللہ اکبر تو یہ تین وہ شخص ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے اور ایک اور روایت کے اندر اور تین اشخاص کا تذکرا ہے لا اللہ ولا ولا ولا تین شخص ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے اذاک بھی دردناک ہوگا وہ تین شخص کون ہیں شیخن زانن بوڑھا ذانی جو بوڑا ہو گیا لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں جیو مرد دلیرا وہ مالک کذاب اور ایک جھوٹا بادشاہ حکمران وہ جھوٹ بولتا وہ عائل مستكبر اور تیسرا غریب آدمی ہو لیکن تکبر کرتا یہ تین وہ شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا نہ کلام کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ارباون ازاکن فی کا لا د کا مافا تک میں دنیا اگر تیرے پاس چار چیزیں ہیں تو دنیا کی کوئی شے بھی تیرے پاس نہیں ہے تو تو پریشان نہ ہو دولت نہیں ہے بینک بیلنس نہیں ہے تیرے پاس کوٹھی نہیں ہے کار نہیں ہے رہائش کا مکان نہیں ہے دنیا میں بڑی محرومی ہے تجھے بڑے دکھ ہیں دنیا پر تجھے پیدا ہوا تھا کہ باپ فوت ہو گیا ماں کا سایہ اٹھ گیا رشتہ داروں نے جو ہے وہ دتکارا مکان نہیں ہے دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے لیکن اگر چار چیزیں روف ہمار تیرے پاس ہیں تو دنیا کی کسی کمی کو کمی نہ سمجھنا اگر یہ چار چیزیں ہیں تو ساری دولتیں تیرے پاس ہیں اور اگر یہ چار نہیں ہیں تو چاہے تو دنیا کا میز ترین شخص کیوں نہ ہو دنیا کے اقتدار کی مستق کے اوپر کیوں نہ بیٹھا ہو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ چار نہیں ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں صدق الحدیث ایک وہ جس کی زبان کو سچ نصیب ہے اگر تجھے بات کا سچ مل گیا تو اتنی بڑی دولت ہے کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دوسری بات وہ حفظ المانا جو تجھے امانت دی گئی ہے اس کی حفاظت کرنا اور تیسری بات وہ حسنوں کھولو کے اچھا خلک ہر ایک کو ہنس کے ملنا اچھائی سے ملنا یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ یہ بوست آ ہو ماتھے پہ شکنے ہو عجیب سا بندہ ہونا لوگوں کو ہنس کے ملے حضور نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو و ان تل کا اخا کا بے تل اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی تو حسن خلق لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور چوتھی چیز و افتو تام ہی اور اس کے کھانے کا پاک ہونا اگر یہ چار چیزیں کسی کو مل گئی اگر دنیا کی کوئی اور چیز نہ بھی ملی تو وہ پریشان نہ ہو یہ چار چیزیں اس کے لیے بہت بڑی دولت ہیں میرا خیال ہے اس کو ہم یاد کر لیں پھر ایک مرتبہ میں ان چاروں چیزوں کو گنوا لیتے اور اس کو آپ پر یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ ان چار چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے اور وہ پہلی چیز صدق الحدیث سچی بات کبھی بھی زبان سے جھوٹ نہ نکالو یہ زبان اور شرم گا حضور نے فرمایا تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں تو پہلی چیز صدق الحدیث سچی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسم ہے اللہ کی کہ میں تمہارے ساتھ مزاق کرتا ہوں لیکن فرمایا لا اقول الا حق کا لیکن حالت مزہ میں بھی میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا بعض کا لوگ مزہ مزا میں جھوٹ بول دیتے کا نا ابن عمر لکھتے تھے کسی نے منع کر دیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزا میں ہوتے ہیں تو تم لکھ لیتے ہو تو حضور نے فرمایا لکھتے نہیں ہو از کی حضور مجھے روک دیا گیا کہا اک تو فول نف سے بے عدی فمائے لکھا کرو مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا مزا میں بول رہے ہوں یا غصے <متحدث> میں بول رہے ہوں بعض بندہ غصے میں آ جاتا ہے اس وقت بھی بے قابو ہو جاتا ہے حضور منافق کی چار نشانیں اور جس کے اندر یہ چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں چاروں میں سے کوئی پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے یہاں سے نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے نفاق عملی مراد ہے فرمایا جب وہ بولے تو جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس مان رکھی جائے تو خیالت کرے اور جب کسی سے الجھ پڑے تو گالیاں دے جب کسی سے علج پڑے تو گالیاں دیتا ہے یہ اس کی علامت ہے تو گالی دینا زبان سے غصے کے عالم کے اندر ایسی کو بات کرنا غصہ بھی ہو تو پھر بھی اپنے, اپنے اوپر کنٹرول رکھے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو نامحمود ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے مزا بھی کرتا ہوں ولا اکول ولا حق بے شک میں تمہارے سے مزہ بھی کرتا ہوں لیکن سن لو میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا کو انل ہوا ان ہوا انا کیونکہ حضور اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں تو زبان کو ہر حالت کے اندر مائیں باز کا چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے کرتی ہیں اور کوئی جھوٹ بول دیتی ہیں ادھر آؤ یہ دیں گے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی جھوٹ ہے امام بخاری کسی سے حدیث لینے گئے اور بڑا طویل سفر کر کے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ باہر کھیتوں میں گئے ہو تو آپ ان کے پیچھے چلے گئے تو وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے گھوڑا بھاگا ہوا تھا تو اپنی جھولی کو پھیلا کر جس طرح اس کے اندر ہو تو دودھ اس کو آوازیں دے رہے تھے تو گھوڑا ان کی سمت آ رہا تھا تو امام بخاری پہنچے تو آپ نے یہ منظر دیکھا ملے تو واپس ہو گئے انہوں نے کہا آئے تھے کوئی مقصد نہیں بتایا آپ مجھے ملنے آئے تھے انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ حضور کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے تو کہا پھر سن لو مجھ سے کہا جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے وہ میرے سے نہیں بولے گا میں تم سے حدیث ہی نہیں لیتا یعنی ایسی شرائط تھی ہمارے ماں کی تو اپنی زبان کو سچ کا خوگر اور سچ کا عادی بنائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں کثرت سے جانے والوں کا سبب فم اور فرج ہے یعنی ایک منہ اور دوسرا شرمگاہ زیادہ لوگ جہنم کا شکار ان دو آفتوں سے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے جن لوگوں کو جنت میں دیکھا ہے جنت میں جانے والوں کا جنت میں جانے کا بڑا سبب جو میں نے دیکھا ہے تقوال ایک تو اللہ کا تکوا اور دوسرا حسن خلق یعنی ایک تکوا اللہ کا ڈر اور دوسرا مخلوق سے اچھا سلوک کرنا ان دو اعمال کی وجہ سے میں نے لوگوں کو زیادہ جنت میں دیکھا اور منہ اور شرم کی آفتوں سے میں نے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں دیکھا جب منہ کی آفت ہوگی تو اس میں زبان بھی ہے اور اس میں پیٹ بھی ہے کہ زبان کا چسکا زبان کی غذا وہ چغلی غیبت بھی ہے وہ جھوٹ بھی ہے اور وہ غذائیں بھی ہیں لیکن بعض حدیث میں فم کی جگہ بتن ہے کہ یعنی پیٹ پیٹ کی وجہ سے شرم دا کی وجہ سے اور اگر بتن ہے تو یہاں فم سے مراد پھر کھانا ہوگا لیکن دوسری حدیث جہاں حضور فرمایا کہ مجھے تم ضمانت دے دو جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں تو اس فم سے مراد پھر جو ہے وہ زبان کا معاملہ ہوگا جب صبح ہوتی ہے سارے ازائے پتنیا زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایسی کوئی بات نہ کرنا بات تو کرے گی سزا ہمیں ملے گی تو دو چیزوں کی اہمیت بہت ساری ہے ایک حلال کے لکمے کی اور ایک زبان کو سچ کا کوگر بنانا آج کی اس نشست میں یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ارشاد فرمایا بلکہ وصیت فرمائی وہ وصیت سن لیں فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ وصدق الحديث واداء الامانه والوفاء بالعهد وبذل السلام وقفض الجناح کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی سچی بات کہنے کی امانت کو ادا کرنے کی وعدوں کو پورا کرنے کی اور السلام علیکم کو پھیلانے کی اور اپازوں کو سکیڑنے کی وصیت کرتا ہوں یہ حضور نے اپنی امت کو فرمائی تو انسان اگر اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچا لے تو اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو حرام سے نہ بچائے تو اس کی آفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کا جو نور ہے اس کی برکتوں سے جو دل کے میل دھلتے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے جو دل کا میل ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس بری خصرت سے محفوظ و معمون فرمائے اور مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے